الحمد لله وكفاء والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفاء أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من السيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نسيب مما اكتسبوا وللنساء نسيب مما اكتسبنا واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما سادة الله العزيم رب شرح لي صدري ويكتر لي أمري وحل العقدة من لساني يفطه قولي آمين يا رب العالمين جن سے انسان دو انواح ہیں اور دونوں انسان کہلاتی ہیں جنس انسان ہے دونوں کی اور نو مرد اور عورت نوائن مین جن سیل انسان اور ان دونوں انوا کی کا اپنا اپنا ایک مقصد ہے اپنا ایک میشن اپنا ایک وینچر ہے اور وہ وینچر اس کے لیے وہ ایک دوسرے کے محتاج انواں الگ الگ ہیں لیکن دونوں کے جو مقاصد ہیں جس کے لیے اللہ نے انہیں پیدا کیا ہے اس کے لیے انہیں صلاحیتیں بھی الگ الگ دی اور اس سے متعلق اعضاء اور جوارح بھی الگ دی جس طرح ٹائم ایک جنس وقت اس کی دو قسمیں نوائن رات اور دن الگ الگ دن اور دونوں مل کر وقت کہلاتے ہیں. ہم جسے کہتے چوبیس گھنٹے کا دن ہوتا ہے تو وہ دن اور رات مل کے چوبیس گھنٹے ہوتے رات بھی وقت ہے اور دن بھی وقت دن کا اپنا کام ہے اور رات کا اپنا کام شادی ہے وہ لکشا و نہار ازا تجلا و ما خالا کر رات کی قسم جب وہ چھا جائے کیونکہ رات اندھیرے کا نام اور رات جتنی اندھیری ہوگی اپنی اصل کے قریب ہوگی اور دن جتنا روشن ہوگا لازا فرمایا وہ لا یقا رات کی قسم اور خاص کر کے اس کے اس وقت کی قسم جب وہ چھا جائے یعنی رات اس وقت رات کہلاتی ہے جب وہ گہری ہو جائے جب وہ سیاہ ہو جائے وندہ ایزا اور دن کی قسم جب وہ روشن ہو جائے خوب گویا دن جتنا زیادہ روشن ہوگا سورج جتنا زیادہ چمکے گا دن اپنی اصل کے زیادہ قریب ہوگا وہ کام زیادہ کرے گا جس کے لیے دن کو بنایا گیا ہے اور رات جتنی گہری ہوگی وہ کام زیادہ کرے گی جس کام کے لیے اس کو بنایا گیا نہ رات ہونا ایب ہے نہ دن ہونا کوئی فخر نہ مرد ہونا کوئی فخر کی بات ہے نہ رات ہونا کوئی عیب کی بات سورج کے مؤنس ہونے میں اس کا کوئی قصور نہیں کوئی ایب نہیں اور چاند کے مذکر ہونے میں اس کی اپنی کوئی خوبی نہیں پیدا کرنے والے نے جس کو جس جگہ جس کام کے لیے بنایا اس کام میں اس کام کے کرنے میں اس کی بڑائی اور کمی بیشی جو ہوگی وہ اگر مرد کو جس کام کے لیے پیدا کیا ہے وہ مرد وہ کام نہیں کرتا اور عورت کو جس کام کے لیے پیدا کیا ہے عورت وہ کام کر لیتی ہے تو عورت مرد سے افضل ہو گئی اس لیے کہ اس نے قد انجازت مہمت ہوا اس نے وہ وینچر کر دکھایا ہے وہ کام وہ ذمہ داری فل فل کی ہے جس کے لیے اللہ نے اس کو پیدا کیا تھا لہذا جہاں فرمایا ان اکرم اکم ان اللہ اتقاقم اس میں یہ بھی فرمایا ہے کہ اگر عورت متقی ہے تو اللہ کے نزدیک وہ عزت اور مقام والی ہے اگر مرد فاصل کو فاجر ہے تو وہ اسفل صاف یہ فرمائنا یاس ہو ان نے تمہیں میل اور فی میل سے بنایا ہے تم مجبور ہو نا کم شروع عورت کے وطن سے پیدا ہوتا ہے پھر ماں کم تر ہو جاتی ہے بیٹا فخر کرتا ہے میں مر دوں تو اصل میں جنس ایک ہے نو دو ہے ہر نو کا اپنا ایک کام اور اس نو کو اس کام سے متعلق چیزیں دی گئی اب دیکھیے ایک کمپنی ہے اس میں مختلف پیشوں کے حامل لوگ ہوتے ہیں میسن بھی ہوتے ہیں سٹیل فکسر بھی ہوتے ہیں کارپینٹر بھی ہوتے ہیں فور بھی ہوتے ہیں انجینئر بھی ہوتے ہیں وہ کمپنی صرف کام نہیں بانٹتی بلکہ کام سے متعلق اوزار بھی دیتی ہے وہ تیسی کرنڈی فراہم کرے گی میسن کو اور کارپینٹر کو رندا دے گی ایسا نہیں ہو سکتا کہ میسن کو رندا پکڑا دے یا قلم کاپی پکڑا دے اور کارپینٹر کو سیمنٹ کی بوریاں چار اور تبوک ڈال کے دے دے جس کا جو کام ہے اس کام سے متعلق اوزار بھی اس کو فراہم کرنا یہ کمپنی کی ذمہ داری اللہ نے عورت کا جو کام لگایا ہے اس سے متعلق اس کو صلاحیتیں دینا بھی اللہ کی ذمہ داری یہ کنٹریکٹ میں شامل ہے ان نہ الدا کام سجانا ہماری ذمہ داری ہے اور اس کام سے متعلق چیزیں فراہم کرنا بھی ہماری ذمہ داری ٹھیک ہے ठीके? اللہ تعالی نے مرد کو جس کام کے لیے پیدا کیا اس کام کی صلاحیت دی مرد نے مشقت کرنی لہٰذا اس کو مسلز دی وزن اٹھانے کی صلاحیت دی طاقت دی بار کے جتنے پرابلمس ہوتے ہیں ان کو فیس کرنے کے لیے ذہنی براڈنیس اس کے اندر طولرنس. اس ٹالرنس نے بار کامنا نہ کمپنی میں سو چک چک ہوتی ہے سو وہاں پہ حاصل ہوتے ہیں سو شکایتیں ہوتی ہیں اس کے اندر اللہ تعالی نے اس کا کیپیسٹر ذرا زیادہ بڑی کوالٹی کا لگایا عورت نے بچوں کی تربیت کرنی ہوتی اس کے اندر اس کی صلاحیت رکھ مرد کے اندر نہیں مرد کے اندر اولاد کی تربیت کی صلاحیت کوئی نہیں اس لیے کہ یہ اس کا کام نہیں تھا یہ عورت کا کام تھا لہٰذا آپ دیکھتے ہیں ہمارے سکولز کے اندر پری سیکشن ٹوٹلی عورتوں کے سپرد ہوتا ہے نرسری میں عورتیں ہوتی ہیں گریڈ ون ٹو تھری میں عورتیں ہوتی ہیں کیوں کہ اس عمر میں بچے کو سنبھالنے کے لیے عورت کی ضرورت ہے مرد دوسروں کے بچے تو چھوڑے مرد تو اپنے بچے کو نہیں سنبھال سکتے سات دن کے بعد چھٹی ہوتی, ہوتی ہے نا جمعے والے دن تو گھر میں کرفیو لگا ہوا تھا کہ نہیں ہوتا چھپی دیا نکل جاؤ گھر سے بار ابو ہیں کیوں ہوتا ہے ایک دن کے لیے ابو گھر میں ہوتا ہے اگر سات دن ابو گھر میں ہوتے تو ہڈی پسلی ایک نہ برداشت کرتی تو اللہ تعالی نے جو صلاحیت جس میں دی ہے وہ اس کے کام سے متعلق ہے دوسرا اس کی تمنا نہ کرے تمنا اس چیز کی تمنا مت کرو تمنا کس کو کہتے تمنا وہ ہوتی ہے جس کا پورا ہونا محال ہوتا ہے مثلاً کوئی یہ کہ کاش میری جوانی ایک دن کے لیے لوٹ آئے یہ تمنا ہے لیکن پورا ہونا محال اردو میں اس کے ساتھ لفظ آتا ہے کاش یا لئی ت ترابا کن تو کاش میں آج مٹی بن جاتا لیکن یہ محال ہے انکم کو ماک سے ایک کے سرون تمہیں اب جینا پڑے گا یو ہیو ٹو ایس ناؤ مرنا کوئی نہیں ہے تو وہ تمنا کریں گے یا لئی عربی میں اس کے ساتھ لفظ آتا ہے لئیتا اردو میں آتا ہے کاش یہ محال ہوتا ہے کوئی آدمی یہ کہ کاش ستارے میری جھولی میں آ جائیں یہ کاش ہی ہے تمنا ہے اس سے مانا نہیں کیا کہ اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ جی اگر یہ محنت مزدوری کا اس کا گھر پکا ہے تو میرا گھر بھی پکا بن جائے محنت کرو پیسے کماؤ پکا گھر بنا لو اس کے لیے اسی آیت نے فرمایا وس اللہ فضلے وہاں فرمایا وَلَا تَتَمَنَّو ما فرمایا ولاف والی باز اکمال آباد اللہ نے جو فضل کیا ہے تم میں سے بعض کے بعض پر یعنی اس باز پر بھی اور اس بعض پر بھی اس کی تمنا مت کرو آگے فرمایا وس اللہ من فضل اللہ سے اس کا فضل مانگو تو وہاں فضل کی تمنا کی ممانعت کی گئی ہے آئے کے سٹارٹنگ میں فضل کی تمنا سے منع کیا گیا ولا تمنا و فضل اللہ جو اللہ نے فضل کیا اس کی تمنا مت کرو اور آگے فرمایا بس اللہ من فضل اللہ سے اس کے فضل کا سوال کرو مانگو یہ کون سا وہ فضل جو المنہا ہو جس سے منع کیا گیا وہ کون سا فضل ہے اور جس کی اجازت دی گئی ہے وہ کون سا فضل تمنا تو میں نے عرض کیا کہ وہ ہے جو پورے ہونے کا امکان کوئی نہیں ہوتا لہٰذا اگر وہ تمنا کرو گے تو وہ تمنا پل بھر میں حسرت بن جائے گی اور حسرت بن جائے گی تو تمہاری شخصیت کی ایک کمزوری بن جائے گی زخم بن جائے گی ان حسرتوں سے کہہ دو کہیں اور جا بس اتنی جگہ کہاں ہے دل داغدار میں سوال کرو سوال وہ ہوتا ہے جس کے پورا ہونے کا امکان ہوتا ہے یا اللہ کسی کے اولاد کی اولاد دیکھی یا اللہ مجھے بھی اولاد دے دوں میں بھی حافظ بناؤں گا میں بھی ڈاکٹر بناؤں گا میں بھی انجینئر بناؤں گا یہ ہے وس اللہ فضل سوال کو اس کے فضل تمنا یہ ہے کہ وہ جو تکوینی سٹرکچر ہے تمہارا تقرینی طور پر جو اللہ نے تمہیں بنایا ہے تخلیقی طور پر اس میں یہ عورتیں یہ تمنا مت کریں کاش ہم مرد ہوتی بڑی بڑی منچیں ہوتی ہیں لوگ ڈرتے ہم ہم بھی بیویوں کو پیٹا کرتی ہم الٹا لٹکا دیتی ہم یہ کرتی ہم یہ کرتی اور مرد یہ نہ تمنا کریں کہ کاش ہم عورت ہوتے موجود سے اے میں سوتے چائن نوٹر سے منگوا کے روٹی کھا لیتے اور یہ تبوک نہ اٹھانے پڑتے ہمیں اور بارہ بارہ گھنٹے ڈیوٹی نہ کرنی پڑتی ہے اسی میں بیٹھ کے روزے رکھتے یہ ہے وہ چیز جو پوری ہونے والی نہیں یہ تخلیق میں ایب نکالنے والی بات ولاف بحب اللہ تعالیٰ نے بہت سارے معاملات میں مردوں کو فوقیت دی ہے اور بہت سارے معاملات میں عورتوں کو فوقیت دی عورت کے اندر پین برداشت کرنے کی صلاحیت مرد سے بہت زیادہ ہوتی بیماریوں سے لڑنے کی صلاحیت مرد کے بنسبت عورت میں بہت زیادہ ہوتی رشتے ناتوں کی کھود کرید میں عورتیں مائر ہوتی برداشت چھوٹے چھوٹے معاملات جو بچوں کے عورت میں زیادہ مرد سے بچہ تھوڑی سی جد کرتا ہے تو اٹھا کے پٹھ دیتا ہے ماں کے ساتھ سارا دن الاپ دیتے جب ماں بچے کو ناشتہ کروا رہی ہوتی ہے تو ناشتہ ماں کروا رہی ہوتی ہے اور غصہ ابو کو چڑھ رہا ہوتا جب وہ بچہ دو چار دبا کرتا ہے میرے والے خارج کو میں استدا کرتا ہوں تو نے بگار کے رکھ دیا اگر وہ تو روز اسی طرح کھلاتی مار دیے برداشت نہیں عورت کے اندر یہ صلاحیت ایک حدیث ہے پیورت ناقص الدین اور ناقص العقل ہے اس بعض اعتراضات بھی وارد ہوتے ہیں کہ جس میں اس کا قصور کیا ہے اللہ نے بنایا ہے ناقص کے سدین کس کو کہتے ہیں یہ نہیں فرمایا وہ ناقص کے سواب ہے ادین کی جو تشریح کی گئی ہے وہ الدین ہوا تکلیف دین نام ہے ذمہ داریوں کا اندین اللہ اسلام اللہ کے نزدیک دین اسلام ہے دین نام ہے ڈوز اینڈ ڈونٹس کا قوانین کا نام دین ہے سورہ یوسف نے آپ نے سنا ہوگا ماں کا نلیہ خزا اخاؤ اللہ تعالیٰ نے جب وہ بھائیوں پہ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کا معاملہ تنازعہ کھڑا ہو گیا تو تلاشی لینے والوں نے ان سے پوچھا کہ اگر تم جھوٹے نکلے چور ہی نکل آئے تو پھر اس کا علاج کیا کہ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ جناب جو آپ کے قانون میں سزا ہوگی وہ ہمیں دے بلکہ انہوں نے اپنے قبیلے کا قانون بیان کیا کہ مم وا فی لہی فا ہوا جزا کزال ظالمین جس کے بوریے میں سے وہ نکلے اس کو تم رکھ لینا ہمارے قبیلے میں ظالموں کو یہی سزا دواد بار تعلی لیوسف ہم نے یوسف کے لیے یہ چال چلی ماں کا نال ال ملک فی دین الملک, فی دین الملک بادشاہ کے قانون میں دین الملک بادشاہ کے قانون میں وہ بھائی کو روک نہیں سکتا تھا جیل میں ڈال سکتا تھا سولی دے سکتا تھا کچھ بھی کر سکتا تھا لیکن اپنے پاس محل میں نہیں رکھ سکتا یہ بنو اسرائیل کا قبالی قانون تھا کہ چور اگر چوری کرتے ہوئے پکڑا جائے تو وہ جس چوری اس نے کی ہے وہ اس جو اس نے چیز چوری کی ہے اس کے تناسب سے سال دو سال چھ مہینے کے یہاں پر رہے گا یہ میں نے وہ دین کے لیے لفظ استعمال کیا کہ دین نام ہے قانون کا دینوں ہوا تکلیف ڈوز اینڈ ڈونٹس یہ کرو یہ نہ کرو عورت ہے اس پر ڈوز اینڈ ڈونٹس کم کیسے مخصوص ایام میں نماز نہیں پڑتی مہینے میں دس دن چھٹی ہوگی یہ ناقسین ہے مرد تیس دن پڑے گا لیکن نا کہ سو سواب نہیں ہے کہ دس دن کا سواب بھی کات لیا جائے گا سواب وہ تیس دن کا لے گی نمازیں بیس دن کی پڑے گی تو یہ فیور ہے عورت کی یا زیادتی ہے عورت مرد سو پرسینٹ کر کے اتنا ثواب لے رہا ہے اور عورت سیونٹی فائیو پرسینٹ کر کے اتنا ثواب لے رہی ہے یہ فیور ہے کہ کی نہیں کیوں اس لیے کہ اسے منع کس نے کیا کہ نہیں نماز پڑھنی اللہ نے اور تجھے کہا کس کہ نے نماز پڑھنی ہے اللہ نے تو, تُو پڑھ کے اس کی اطاعت کر رہا ہے وہ نہ پڑھ کے اس کی اطاعت کر رہی ہے تو ثواب ہوگا کہ نہیں ہوگا ثواب تو اطاعت کا ہے نا ثواب عمل کا نہیں ہے سواب اللہ کی اطاط کا ہے یوم عرفہ کو حرم والے مغرب پڑھ کے سواب لے رہے ہوتے ہیں آپ مغرب نہ پڑھ کے سواب لے رہے ہوتے عید والے دن حرم والے عید پڑھ کے سواب لے رہے ہوتے ہیں آپ نہ پڑھ کے لے رہے ہوتے ہیں حاجی کو نہیں عید پڑھتے یا کوئی بتایا وہ حاج کرنے گیا تھا اس نے عید پڑھی ہے تو وہ جو نہیں پڑھ رہی وہ اس لیے نہیں پڑھ رہی کہ اللہ نے کہا نہ پڑھ تو اس لیے پڑھ رہا کہ تمہیں اللہ نے کہا پڑھ تو دونوں اتاث رب کی کر رہے ہو لہذا وہ ناقص نہیں ہے ثواب اس کا پورا ہے ناقص الدین ہے اس پہ تکلیف کم ہے اس کی ذمہ داری کم ہو گئی ناقص العقل اپنی فیلڈ کی وہ مائر ہے اولاد کی تربیت میں وہ ناقص نہیں ہے ورنہ اللہ تعالیٰ کبھی بھی انسان جیسی اہم چیز اس کے سپرد نہ کرتا اگر اللہ نے ماں پر اعتماد کیا ہے اس کو امین بنایا انسان کا تربیت کے لیے اس کے حوالے کیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ رب کو اس کی صلاحیتوں پر اعتماد ہے اپنی فیلڈ میں وہ ناقص العقل نہیں ہے وہ ناک کے ہے جب وہ مرد کی فیلڈ میں داخل ہوتی ہے آپ دیکھتے ہیں بندے کے پاس ہیوی ڈیوٹی لائسنس ہوتا ہے بڑے بڑے ٹریلے چلاتا ہے لیکن چھوٹی گاڑی چلانے میں وہ ناقص کے ہوتا ہے میں جب بلدیا میں ہوتا تھا ہمارے ساتھ اسماعیل نام کا ایک شمالی ڈرائیور تھا بڑے بڑے ٹینکر چلاتا تھا چار سال ہو گئے تھے ٹرائیاں دیتے ہوئے لائٹ لائسنس نہیں دے رہے تھے خراب ہوا ہوا تھا نا ٹینکر میں لمبا راؤنڈ لینا پڑتا ہے چھوٹی گاڑی میں چھوٹا لینا پڑتا ہے وہ چھوٹی میں بھی بیٹھ کے لمبا لیتا تھا اس کو کیا ہو جب بڑی گاڑی کو ڈرائیو کرنے کی کوشش کرتے ہیں بڑے بڑے مسائل کو تو وہاں یہ ناک چلاکل ہے وہاں اس پر اندہ اعتماد اس طرح نہیں کیا جا سکتا جس طرح گھر کی ذمہ داریوں کے بارے میں کیا جا سکتا اکبال نے کہ کسی کا فیض نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت مہد کس کو کہتے ماں کی گود کو کہتے کسی کا فیض نظر تھا ابراہیم علیہ السلام کو تو نظر ڈالنا نصیب ہوا تھا بیٹے پر تربیت کا موقع کوئی نہیں چھوڑ کے چلے گئے تھے دودھ پیتا بچہ تھا واپس آیا تو ملاقات ہی کوئی نہیں ہوئی دو دفعہ وہ آئے آپ کو پتا ہے بغیر ملاقات کے چلے گئے تھے ایک دفعہ ملاقات ہوئی ہے جب بچے کو زبا کیا زبا کرنے کا وہ جو ایونٹ ہے اس میں تو اقبال جو بات کہتا ہے وہ کہتا ہے کہ کمال اس ماں کا نہیں ہے جس نے اسماعیل بنایا کسی کا فیض نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزن دی وہ گردن رکھوائی کس نے ماں نے رکھوائی ہے ورنہ بچا دیتی جب کھلانے پلانے کا وقت ہے اس وقت چھوڑ کے چلے گئے تھے تم یہاں مرنے کے لیے ہمیں اور اب بچہ بڑا ہوا تو زبا کرنے آ گئے ہو باپ ہو کے کسائی ہو تم ماں کہتی نہیں آج کل بچے کو کام سکھانے کہیں ڈالے باپ تو وہ کہتی ہے بچے کو بھی پڑھا دیتی ہے باپ کے خلاف کھڑا کر دیتی ہے بڑا ظالم ہے یہ تیرا پیو میرے ساتھ بھی بڑے بڑے ظلم کرتا تیرے ساتھ نہیں کس نے سکھائے مان تو اپنی فیلڈ میں عورت کامل العقل مرد اپنی فیلڈ میں کامل العقل یہ جب عورتوں والے معاملات میں دخل دیتا ہے تو کوئی نہ کوئی پھڈا ہو جاتا ہے. عورت اپنی فیلڈ میں کام کرتی رہے دونوں کو فیلڈ تقسیم اس سلسلے میں ایک نظر عربی ایک آرٹیکل میری نظر سے گزرا تھا ایک بادشاہ تھا پری اسلام رسانی بادشاہ تھا غالباً ہارس نام تھا اس نے کہیں کسی قبیلے میں شادی کرنی تھی تو ایک عورت کو بھیجا اس نے کہ جا کے یہ رشتہ دیکھ کے آؤ لڑکی دیکھ کے اور مجھے رپورٹ کرو عورت کا کام ہے جانا لڑکی دیکھنا اور پھر اس کے مطابق فیصلہ کرنا اس لیے کہ جتنی گہری نظر سے وہ دیکھے گی اور جو جو چیزیں وہ نوٹ کرے گی وہ مرد نوٹ نہیں کر مرد لڑکا دیکھے تو وہ عورت لڑکا دیکھے گی تو ٹھیک رپورٹ نہیں پٹ اپ کرے گی ایرر ہوگا مرد لڑکی کے بارے میں فیصلہ کرے گا تو ایرر ہوگا عورت جا کے لڑکی دیکھے کیونکہ وہ جو معاملات چیک کرے گی مرد نے ناک نقشہ ہی دیکھنا عورت سارا کچھ نوٹ کر کے لائے گی اس کے گھر کی شیٹیں کیسے وہ بیڈ شیٹیں کیسے بچھی ہوئی تھیں اور برتن کس ترتیب سے رکھے ہوئے تھے اور وہ کھانا کیسے پکا رہی تھی اور ڈکن رکھا ہوا تھا ہانڈی پہ کے نہیں رکھا ہوا تھا یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں یہ عورتیں دیکھتی چھوٹا ہے وہ خاتون گئی اور اس نے جا کے وہ رشتہ دیکھا اور بادشاہ کو رپورٹ پوٹ اپ کی ہو. شادی ہو گئی شادی جب ہو گئی تو مان رخصت کرنے لگی بیٹی کو تو اس نے بیٹی کو دس نصیحتیں کی دو تین مجھے یاد بڑی اہم نصیحتیں تھیں کبھی میری نظر سے پھر گزری تو پھر انشاءاللہ شاء آپ کو بتاؤں گا لیکن بہرحال دو تین مجھے جو یاد اس میں پہلی جو تھی وہ یہ تھی لاہن لے یادن تو اس کی لانڈی بن جانا اما کاتن نا لونڈی کو کنیز کو والا اما تم مو تن خیروں مشرق کو ایمان والی لانڈی تمہارے لیے بہتر ہے ایک مشرق آزاد عورت سے اگرچہ تمہیں وہ آزاد عورت اٹریکٹو لگتی ہے لیکن رب کا جو نصیحت ہے تمہیں اور رب کی جو ریڈنگ ہے اور اللہ تعالی کا جو اس بارے میں علم ہے وہ یہ کہتا ہے کہ وہ مومن عورت تمہارے لیے بہتر ہے اس لیے کہ کیوں شادی کر رہے ہو اولاد کے لیے تو وہ کہیں تمہاری اولاد کو خراب نہ کر دے مشرکہ ہے نا تو اگر پھل ایسی بیماری لگ جائے جو پھل خراب کر دے موٹے موٹے بیر لگے لیکن اندر کیڑے ہوں تو اس بیوی کو کیا کرنا ہے آپ بڑی خوبصورت بیوی ہے بیوی ہے لیکن بچے خراب کر دیتی تو کیا کرنا اس کو آپ ٹیپ بہت خوبصورت ہے لیکن جب بھی کیسٹ ڈالتے ہیں وہ اس کو لپیٹنا شروع کر دیتی کھانا شروع کر دیتی ہے کیا کریں گے اس کو بولا آما تم میں وہ بہتر ہے وہ تمہیں ایک مومن اولاد دے گی زندہ رہے گا مرنے کے بعد بھی تو رب کے قریب رہے گا صدقہ جاریہ تیرا پیچھے سے جاتا رہے گا آما کہتے ہیں لونڈی اس نے کہا کونی لہو اماتم تو اس کی لونڈی بن جانا لے انتا کہ وہ تیرا غلام بن جائے سمے لگی کیا کہا اس نے اس نے کہا کہ جا کے اپنی مرضی ختم کر دینا جس قسم کا وہ کہے اس قسم کا تو نے پہننا اپنی مرضی تو ماں کے گھر چھوڑ کے جا رہی ہے یہاں تو فن خان تھی وہاں جا کے تو نے مرضی ختم کر جو شور کہے تو نے ویسے پہننا ہے جو شور کہ نے ویسے پکانا ہے اپنی مرضی ختم کر دوں گی اس کی مرضی میں مکس کر گی اپنی مرضی اس کے ہاتھ میں دے دو گی تو وہ بادشاہ ہے نا اس کے ہاتھوں تیری مرضی نافذ ہو جائے حکم اس کا ہوتا مرضی تیری ہوگی اگر تو اپنی مرضی سنبھال کے رکھے گی وہ اپنی مرضی سنبھال کے رکھے گا تو اس کی مرضی وہ مر دے نا اس کی مرضی ہمیشہ غالب رہے گی تو اس کو کنفیوز کر دے اپنی مرضی ختم کر دے جس کے پاس تھوڑی چیزیں ہوتی ہیں جب ہم بچپن میں اکٹھے ہوا کرتے تھے بچپن میں تو جب بھائی دو چار بیٹھتے تھے کھا رہے ہوتے دانے الگ الگ ڈال کے کھا رہے ہوتے جس کے سب سے کم ہوتے تھے کی کوشش یہ ہوتی تھی کہ مکس کر لیں ایک جگہ وہ دوسرے کو مشورہ دے ذرا کٹھے کر لیتے ہیں اب تھوڑے رہ گئے تو چلو اس میں زیادہ تیری مرضی تھوڑی ہے نا کمزور ہے تو تو تک کر دینا چل میری مرضی تیری مرضی تو اس میں یہ ہوگا کہ ہو سکتا ہے دو باتیں اس کی مرضی کی تیسری تیری مرضی کی بھی ہو جائے اگر تو بچا کے رکھے گی یا کے رہے گی تو ہمیشہ پھر مار کھائے پون لہو امتن لا دوسری یہ تھی کہ اس کے راز باہر نہ نکلے وہ جب تم سے بات کرے تو وہ اتنا اعتماد تم پر کرے کہ وہ اپنے آپ سے بات کر رہا تیرے گھر کی بات میرے گھر نہیں آنی چاہیے ماں بیٹی کو کہہ رہی ہے اس لیے شور نے مشورہ تو کرنا ہے گھر کے اندر بھائی یہ معاملہ یہ معاملہ یہ معاملہ, یہ معاملہ تو ابھی اس نے صرف مشورہ کیا اور صبح سات محلے پہنچا ہوا وہ مشورہ سنا سرکار پلاٹ خرید رہے آپ تو جو بیچنے والا ہے اس کو بھی خبر پہنچ جائے وہ پہلے ہی دس ہزار اوپر ریٹ لگا لیں جب وہ ایک دو دفعہ دیکھے گا راز لیک آؤٹ ہو جاتا ہے وہ تیرے ساتھ مشورہ کرے گا ہی نہیں پھر تو روتی پھر میرے کو پوچھے ہی نہیں مجھے پوچھتے ہی نہیں فیصلہ کر لیتے مجھ سے پوچھتے نہیں ہے جب وہ پوچھتے ہیں آپ دیکھے نا سورے اب میں کیا فرمایا و اذ اثر النبي الى بعض ازواج حديثا فلما نبأت به واظهره الله عليه نبی نے ایک بات کی اپنی بیویوں سے اثر سر کے طور پر راز کے طور پر وہ بیویوں نے ایک دوسرے کو بتا دی۔ اب یہ ہوتا ہے نا دوسری کو یہ بتانے کے لیے کہ میں تم سے زیادہ عزیز ہوں ان کو پیاری ہوں ان کو انہوں نے یہ معاملہ کیا میرے, ساتھ میرے ساتھ یہ راز شیئر کیا ہے ایک خاتون مسئلہ پوچھ رہی تھی کتاب و سنت کی روشنی میں جو جاتی وہ کہہ رہی تھی کہ اگر مجھے کوئی چیز شور نہ دے اور میں اپنی سوکن کو یہ بتاؤں کہ یہ چیز مجھے شور نے دیا تو اس میں کوئی گنا تو نہیں اپنے پیسے جوڑ کے مجھے بھی لا کے دو وہ کہتی اسے گنا تو نہیں ہوگا شور کی نیند خراب ہوگی کھانا پینا آرام ہو گیا ہو سکتا دو چار دن گاری نہ آئے وہ, وہ کہتی ہے اسے گنا تو نہیں ہو بھائی جھوٹ تو ہے یہ راز دی آؤٹ نہیں کرنا تیسری جو بات کہی تھی کہ اس کے کھانے کے ٹائم کا تو نے خیال رکھا تجھے معلوم ہونا چاہیے کہ کس وقت کو بھوک لگتی اور اس وقت اس کے سامنے سوائے کھانے کے اور کوئی مسئلہ نہیں آنا چاہیے صرف کھانا آنا چاہیے وہ بھوکا شیرا اس وقت اس وقت صرف روٹی کی فکر فکرا کھانا کھا لے موڈ اس کا ٹھیک ہو جائے اب سو ڈیوٹی سے آیا ابھی شوز نہیں اتارے یہ دیکھیں بیٹے نے یہ کر دیا یہ کر دیا اتنے نمبر لے کے آیا میں فیل ہو کے آیا فلاں ہو گیا اب وہ وہی جوتا اٹھا کر بیٹے کو مارنا شروع کر دیں پھر کہتے ہیں اباس ظالم ہے اباس ظالم ہے اب ٹرائیگر دبایا کس نے کھانے کے وقت اس کے سامنے کوئی مسئلہ نہیں آنا چاہیے صرف کھانا آنا چاہیے لہٰذا آپ دیکھیں صحابہ کے یہاں کے بچہ مرا ہوا ہے تو اور واپس آیا سفر سے اور عورت نہیں بتا رہی اس کو کہ بچہ مر گیا اور بچہ بھی اکیلا ہے انہوں نے کھانا پینا دیا خرید ہے جی سب خریدے بچے کا کیا حال ہے بچہ الحمدللہ آرام سے ہے اسے اب کوئی تکلیف نہیں حضرت ابھی طلحہ رضی اللہ تعالیٰ نا. رات کو سو گئے حقوق ادیت بھی ادا کیے صبح مسجد جانے لگے تو بیوی نے کہا کہ جنازے کی بات کر دینا وہاں پہ بچہ ہمارا جو ہے وہ فوت ہو گیا اب وہ صاحب کو بڑا شاک ہوا کہ یہ عورت ہے کہ کیا اس نے رات کو حق شعب ادا کیا ہے کھانا پینا بھی بڑی نارمل رہی ہے یہ کیا چیز ہے یہ چہرے سے کوئی احساس نہیں ہونے دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ نماز سے فارغ ہوئے تو وہ سب کھڑے ہو گئے انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول میں سفر پہ گیا تھا واپس آیا ہوں تو یہ معاملہ ہوا ہے میرا بچہ مر گیا ہوا تھا بیوی نے مجھے نہیں بتایا میں نے پوچھا بھی تو کہتی الحمدللہ للہ صاحب کوئی تکلیف نہیں اور یہ معاملہ ہوا ہے تو اب میں اس عورت کا کیا کروں انہیں اصل میں گھستا تھا کہ اتنا سیریس معاملہ ہے اور گلٹی کانشیس بھی کہ جی میں موج کر رہا تھا میرا بچہ مرا ہوا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہوں تھوڑی دیر کے بعد آپ نے سار اٹھایا اور فرمایا اللہ تعالیٰ تیری اس رات میں برکت دے وہ بچہ جو پیدا ہوا تھا رات کو جو بچہ پیدا ہو, دیکھ, کی ہے ایک مرا پڑا اور اللہ تعالیٰ دوسرا دے رہا ہے وہ بچہ بہت بڑا عالم ہو جو مدینے کے علماء گنے جاتے ہیں, ان میں ایک نام ان کا بھی تو کھانے کے وقت کھانا آنا چاہیے کوئی بھی بری خبر ہے بعد میں سنائی جا سکتی ہے پینڈنگ میں رکھے کوئی شکایت ہے کوئی معاملہ ہے کوئی آپ کو شکایت شکوا بعد میں اس وقت گڑبڑ ہوگی تو پھر وہ معاملہ ٹھیک نہیں عورت کی فیلڈ عورت اپنی فیلڈ میں خواتین نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا تھا کہ مرد جہاد کرتے ہیں تو ہمیں بھی جہاد کا یا تو حکم دیا جائے یا بتایا جائے کہ ہم اس نعمت سے کیوں معروم رہے اس لیے کہ اللہ نے یہ فرمایا ہے کہ وہ لوگ جو ایمار رکھتے ہیں اللہ آخرت کے دن پر اور جہاد کرتے ہیں اپنی جانوں سے اپنے مالوں سے آزم و دار آ جاتا نہیں وہ اللہ کے نزدیک آزم درجے پر سپر ڈگری تو ہم پیچھے کیوں رہ جائیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ گھر شور کو گھر کی طرف سے بے پرواہ کر دینا گھر کے معاملات کو سنبھال لینا تمہارا جہاد ہے کہ اولاد کی پروش کرو کہ اولاد کی دیکھ بھال کرو اس کی متاح جو ہے وہ یہی ہے سرمایہ آدمی کا کیا ہے گئی یہ تمہارا جہاد ہے مجاہد کے گھوڑے کو پانی پلانے والا مجاہد ہے اس کی نال لگانے والا مجاہد ہے تو مجاہد کی اولاد کو کپڑے پہنانے والی نہلانے والی کھانا کھلانے والی مجاہد نہیں ہے اب اگر وہ بھی اسرار کرتی نہیں جی ہم یہ گھر بیٹھ کے سواب نہیں لینا ہم تو جا کے لڑیں گی تو سواب لیں گے یہ اپنے محور سے نکلنے والی بات خواتین کی اذان نہیں خواتین کی امامت مردوں میں نہیں ہے عورتوں میں اگر عورت امامت کروائے گی تو امام کی طرح آگے مسلح پہ کھڑی نہیں ہوگی بلکہ عورتوں کی صف میں ہی کھڑی ہو کے جماعت کروائے گی پھر اگر وہ مردوں کی امامت میں مردوں کی نماز میں شریک ہے اور امام بھول جاتا ہے تو مرد کو یہ حکم ہے کہ وہ سبحان اللہ کہ عورت کو یہ حکم ہے کہ وہ اپنے دائیں ہاتھ کی دو انگلیاں جو ہے وہ اپنی ہتھیلی پہ پیچھے مارے پیچھے کر کے بائیں ہاتھ کے بیک سائیڈ پہ تاکہ اس سے آواز پیدا ہو تصویق ا تسبیر الرجال الم رجال النساء تصفیق تصبیح مردوں کے ذمہ ہے اور تصفیق یعنی تالی جو ہے وہ عورت کے عورت جسے ہم کہتے ہیں ستر سترا عورت کہتے ہیں وہ جگہ وہ چیز جو چھپائی جانے والی ہو جس کے کھلنے سے شرم آتی ہو آر ہے نا ہماری اردو میں بھی آر کہتے ہیں شرم مرد کا ناف سے لے کر گھٹنے تک گھٹنا اس میں شامل ہے یہ اورا ہے یہ عورت ہے یعنی چھپائے جانے والی جگہ ہے. جب ہم کہتے ہیں سترل اورا تو اس کا مطلب ہے وہ جگہ جو چھپائی جانے کے قابل ہے اس کو چھپانا ستر ہوتا ہے چھپانا اور ستار ہے چھپانے والا اللہ تعالیٰ کا نام ہے ستار اور ستائر آپ نے پڑھا ہوگا یہ پرٹینس کو کہتے ہیں, یہ چھپاتے ہیں نا آپ آگے کر دیتے ہیں کھڑکی سے تو دوسری طرف نظر کو نہیں آتا چھپا لیتے ہیں دوسری طرف اب آپ اندازہ کریں کہ عورت مسجد میں آ, عورت مسجد میں نماز میں اور گانا نہیں گانا سبحان اللہ کہنا ہے کار کہ نہیں کہنا مسجد میں ہے نا سارے نیک لوگ اکٹھے ہوئے ہیں نا کوئی سہنما تو نہیں ہے نا کوئی ہندو سکھ بھی نہیں ہے سارے مسلمان ہیں نمازی ہیں فرمایا سبحان اللہ بھی نہیں کہنا سائستا میں سے تین مجموعہ احادیث میں یہ حدیث آئی ہے مختلف راویوں کہ سبحان اللہ نہیں کہ مسجد میں نماز میں نمازیوں کے درمیان سبحان اللہ نہیں کہ اس کا مطلب ہے فیلڈ بتا دی گئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حاج کروا کے اپنی ساری آزواز کو لے کر آئے جب واپس میں دینے آیا تو آپ نے فرمایا تمہارا فرض حج گیا ہے ہو ادا اور اب چٹائی کو لازم پکڑ لو کہ اب جم کے بیٹھ جاؤ رادا اس کے بعد حضور کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم حضور کی بعد آزواد نے زندگی بھر نہ حج کی ہے نا ہمیں نبی نے یہ فرمایا تھا کہ علیکم کم الحصیر اب تمہارے علیہ کن اب تمہارے ذمہ چٹائی ہے آج کوئی نہیں رہا اس کو پکڑ لو اب یہ فرض ہوگی تمہارے جس نے بنایا ہے عرض کیا جا چکا ہے کہ ایک عمارت بنانے والا جو انجینئر ہوتا ہے وہ زیادہ واقف ہوتا ہے کہ یہ بلڈنگ اس بلڈنگ کی قوت کا سورس کیا ہے یہ استون ہے وہ وہ ہیں جو آپ کو نظر نہیں آ رہے یہ دیواریں نظر آ رہی ہیں لیکن انجینئر کو پتا ہے کہ کہاں کہاں ستون ہے دوسرے انجینئر کو یہ پتا ہوتا ہے کہ اس عمارت کا ویک پوائنٹ کہاں کہاں پر کہاں ڈائنامیٹ لگائے جائیں تو عمارت بیٹھ جائے گی عام آدمی کو آپ کہیں گے سمارت کو گرا دو تو وہ پکڑے گا وہ کہیں یا کوئی بیل چاہے گا تو تھوڑی تو توڑنا شروع کر آپ کہیں گے وہ چار ستونوں کے ساتھ ڈائنو منٹ لگائے گا جناب دو منٹ میں اس کو نیچے ڈال دیں کیوں وہ مائر ہے پرورتگار ہمارا انجینئر ہے وہ والق المصور اسے یہ بھی پتا ہے کہ ہماری طاقت کے ذرائع کیا ہیں ہم کس چیز سے ہمارا ایمان قوی ہوتا ہے لہذا وہ ہمیں جو بھی کہتا ہے ڈوز وہ ڈوز اس لیے ہے کہ ہمارا ایمان قوی ہو ہماری بیٹری چارج ہو اور ڈونٹس جتنے بھی ہیں اسے پتا کہ کہاں مرد کو ڈائنا میٹ لگے تو اس کی شخصیت بیٹھ جاتی ہے عورت وہ ڈائنامیٹ ہے بڑے بڑے آجی نمازی کاری پادری سارے اس طرح کر کے بیٹھ جاتے ہیں کا معاملہ وہ نبی کی بیویوں کو کہا جا رہا ہے فلا تخل آواز میں لوچ نہ آئے جو عورت کی آواز کا خاصہ ہوتا ہے بعض چیزیں وہ ہیں جو اللہ تعالی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ کر ہمیں حکم دے رہا ہوتا ہے مخاطب اللہ کے رسول ہوتے ہیں جیسے قداربو کا اللہ تعبد اللہ وبل والدین خاطب کا سیزن انڈا کا القبر و احدا فلاد کا کل لاہما حضور کے والدین تو فوت ہو چکے تھے تو حضور کے والدین نے تو بڑھاپے کی عمر کو نہیں پہنچنا تھا حکم حضور کو دیا فلاں تک اللہ افن ان کو اف مت کہو کہا کس کو جا رہا ہے اصل مقصد ہے ولا تک ایمان والا تم مت کہو لیکن مخاطب کس کو بنایا نبی کو بہت سارے قرآن حکیم مقامات ہیں کہ مخاطب رسول ہیں کہا امت کو جا رہا ہے نبی کی وہ چیز ہے ہی نہیں اسی طریقے سے متحرات کو کہ کے مومنوں کی بیویوں کو کہا جا رہا ہے مخاطب نبی کی بیویاں ہیں تعلیم کس کو دی جا رہی ہے مومنوں کی بہو بیٹیوں کو فلا تخدان بالقول قل فیتما الیفی کل بھی ایسا نہ ہو کہ جس کے دل میں مر ہے وہ تمہ آکار بیٹھے ازواج مظاہرات کے بارے میں کسی نے کیا تمہ کرنا تھا وہ تو ہماری مائیں نکاح ناجائز ہے والا انتن کے باد نکاح ان کے ساتھ وہ ازوا جو ان کی بیویا ان کی, کی مائیں ہیں تو ماں کے بارے میں بلکہ اس ماں سے وہ ماں آگے اس رشتے سے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کا رشتہ میری سگی ماں سے آگے ہے کیوں یہ میری ماں کا رشتہ اس دنیا تھا کہ قیامت کے دن فلاں صاحبہ بین ہم کوئی رشتہ نہیں ہوگا یوم یو فر المر و ابھی بنی اس دن تو بھاگیں گے سارے وہ رشتہ وہ ہوگا جو قیامت کے دن بھی قائم و دائم ہوگا اور نجات اس رشتے میں تو وہاں کسی کے دل میں کیا مرض جانا تھا تعلیم ہماری عورتوں کو دی جا رہی ہے یہ تمہاری گل گاپ میں کہیں اگلے کے دل میں مرض نہ بڑھ تم تو اس کا اکرام کر رہی ہو کسی اور رشتے سے اور وہ کوئی اور تمنا پال رہا ہے وہ غالب صاحب کی مشہور غزل ہے نا جہاں تیرا نقشے قدم دیکھتے ہیں خیابہ خیابہ حرم دیکھتے ہیں اس میں وہ ایک شیر کہتا ہے مردوں کی سائکی اس نے بیان کی ہے تماشا کے اے محب آئینہ داری تجھے کس تمنا سے ہم دیکھتے اور آئینہ دیکھنے میں میں وہ اپنے آپ کو کس نظر سے دیکھ رہی ہے ادھر دیکھ ہم کیا سوچ رہے ہیں جن اگر آپ جو کمپیوٹر سے واقف ہیں انہوں نے دیکھا ہوگا کہ کمپیوٹر میں ربانی صاحب کی پگڑی بش کو پہنا دی ان داڑھی لے گئے ادھر اس کو بش کو پہنا دی ہو گیا کہ نہیں ہوا کام سامنے نظر آ رہا کہ نہیں آ رہا بہت سارے آپ نے یہ چیزیں دیکھی یہ کمپیوٹر انسانی زین کی اقاسی کرتا ہے اس کی کافی ہے لیکن ہنڈریڈ پرسینٹ ابھی نہیں ابھی نبے پرسینٹ انسانی ذہن کو ایکسپلور کرنا باقی ہے یہ جس طرح کمپیوٹر کر دیتا ہے نا پینٹ شرٹ اتار کے اس کو کندورا پہنا دیتا ہے یاد رکھیے مرد جب آواز سنتا ہے نا عورت کی تو اگلا کام خود کر لیتا ہے وہ جب عورت کو دیکھتا ہے نا سامنے اس کو صرف تصویر اس کی چاہیے باقی کپڑے شپڑے اپنے ذہن میں اتار دیتا ہے اس لیے آگے چل کے فرمایا تو حافظات لل گئی بے بیما حافظ اللہ اللہ بیما حافظ اللہ اللہ کے بنائے ہوئے منحج کے مطابق وہ حفاظت کرتی ہیں اپنی اس میں یہ کہا گیا کہ مرد کی عدم موجودگی میں وہ کبھی باہر نہیں نکلتی اس لیے کہ اگر کوئی دیکھ لیتا ہے تو وہ تصویر اپنے گھر لے جاتا ہے اس تصور کے ساتھ وہ جو کچھ کرتا ہے وہ خیانت ہو رہی ہے اس مرد کے ساتھ وہ حفاظت نہیں کیوں وہ کام کرتا بعض لوگ وہ ہوتے ہیں جو فونوجینک ہوتے ہیں یعنی عورت خوبصورت کوئی نہیں ہوتی پر آواز اس کی مرد مار ہوتی ہے بندہ سنتا اور دل میں اتر جاتا شاید وہ اس کو دیکھتا تو فتنے میں نہ پڑتا اس کی آواز نے اس کو مار دیا مرد لگ گیا خواتین مسئلے پوچھتے ہیں, میں گھر والی پرو کرتا ہوں وہ اس کے ذریعے پوچھ کے جواب دے دیتا ہوں میں اوائڈ کر ہر سال امکان اوائڈ کرتا ہوں کہ مجھ سے مسئلہ کوئی عورت نہ اور جو ماہرین نفسیات ہیں وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ حسن کی بہ آواز کی بنیاد پر جو رشتے ہوتے ہیں وہ دیر پا ہوتے ہیں اس لیے کہ حسن جلدی چلا جاتا ہے آواز دیر سے جاتی تو جس جوڑے کی بنیاد آواز پر ہو آواز کی بنیاد پر رشتہ ہوا ہو آواز کی بنیاد پر پسند کیا ہو وہ لانگ لاسٹنگ ہوتا ہے بنسبت حسن والے کہیں گے کہ حسن بارہ جلدی ختم ہو جاتا ہے مردوں کی کمی ہو گئی ہے مار مار کے یہ دنیا نہیں ختم ہو رہی فیلڈ تک تصب وال نصیب و مردوں کے لیے وہ ہے جو وہ کمائی کریں گے اور عورتوں کے لیے وہ ہے جو وہ کمائی کریں گے یعنی اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ عورت کی میراث میں جو کم رکھی گئی ایک حصہ رکھا گیا اور مرد کے دو حصے رکھے گئے تو نماز بھی جو ہے وہ عورتیں دس پڑھیں تو ہماری پانچ کے برابر ثواب کو میں کوئی ہو سکتا ہے تن سے زیادہ ثواب اس کو اگر اس نے زیادہ پڑتی وہ سے پڑی اسی طرح روزوں کا معاملہ ہے اسی طرح دیگر عبادات ان میں کوئی کمی بیچ اور وہ جو عورت کی کم بھی رکھی گئی ہے تو وہ بھی ہمیں کم نظر آتی ہے کم ہے نہیں بلکہ عورت کی فیور کی گئی ہے ایک حصہ اسے اپنے باپ سے ملا ہے اور دوسرا شور لیے اس کا آگے منتظر شور کو جو دوسرا حصہ دیا گیا دو حصے جو مرد کو دیے جاتے ہیں اس لیے کہ اس نے گھر میں لے کے آنی ہے اور اس کا نانف کا خرچہ اس کے ذمہ ہے لہذا ایڈوانس اس کو زیادہ دیے گئے کمپنی ایک آدمی کو بیچتی ہے اکیلے آدمی کو سو دے کے بیچ یا دو سو دے کے بیچے دبئی میں اس کا کام ہے کوئی وہاں پہ تو رات اس نے ہوٹل میں رہنا ہے تو وہاں پہ وہ دو سو کر کے رات رہے گا وہاں اور دوسری طرف دو بندے جاتے ہیں ان میں سے ایک آدمی کو چار سو دے دیتی ہے تو اس میں کیا کوئی? کمی بیسی ہے اس کو دوسرے کا بھی دیا اس لیے کہ عورت نے کسی کو کھلانا تو نہیں ہے عورت نے حق تو نہیں دینا عورت بادشاہ بھی ہو تو حق مہر مرد ہی دے گا عورت بادشاہ بھی ہو تو خرچہ شور ہی دے گا اسی کے ذمہ ہے وہ کلیم کر کے لے سکتے ہو کوئی عدالت یوں نہیں کہے کہ تم ساڑھے تین ہزار دل خود تنخواہ لے رہی ہو لادا شور تمہیں کیوں دے نہیں ایسا ہوا یہاں پہ کیس ڈلوایا عدالت تیرے ذمہ ہے نہ کام کرنے دینا نا تے کیونکہ نانب کا مرد کے زمے لال ایڈوانس پکڑا دیا گیا ہے آنے والی کا تو یہ ریکارڈ ہے کہ نہیں ہے کہ ابھی وہ چلی نہیں اور اس کا خرچہ ادھر دے دیا گیا ہے اس کی تکریم ہے کہ مون آلنسا مرد کوام ہیں عورتوں پر قوام کا معنی ہے یہ مبالغہ تو پھر قیام قوام قیام کا مبالغہ ہے ہر وقت قائم اعلی امر مسال علم ہر وقت عورت کی مسلحت کے لیے کھڑا رہنے والا تیار رہنے والا سنبھال کے رکھنے والا القیوم اللہ کا نام ہے کیوں میام محمد بخ صاحب نے فرمایا آپ مکانو خالی اس تھی کوئی مکان نہ خالی ہر ویلے ہر چیز محمد رکھدہ نپ سنبھالی قوام کا مطلب ہے سنبھالنے والا انگلش میں اس کا ترجمہ کیا گیا مین آر مینیجر آف ویمین مرد عورتوں کے مدیر ہیں تو مدیر اس لیے نہیں ہے کہ اس کو پٹھا لٹکانا ہے مدیر وہ ہوتا ہے جو معاملات کو مینیج کرتا ہے آپ کو دو چار بیلچے چاہیے دو چار کیلوں کے ڈبے چاہیے آپ کو چار ہتھوڑیاں چاہیے آپ کو چبوک چاہیے آپ کو سیمنٹ چاہیے آپ کو فلاں چیز چاہیے کون آپ کے لیے مینیج کرتا ہے اسی کو مینر مینیجر کا مطلب یہ نہیں وہ چمڑی اتارتے ہیں مینر مینیجر کا مطلب ہے کہ وہ ذمہ دار ہیں کہ عورت کو گھر میں پرووائڈ کریں ہر چیز وہ نہ جائے بازار اگر سیمٹ چاہیے دو چار مزدور سیمنٹ لینے چلے گئے دو چار جناب آپ کیلے لینے چلے گئے دو چار جناب والی کسی اور طرف نکل گئے پیچھے کام کون کرے گا اگر عورت ان چیزوں کے لیے نکلے گی تو بچوں کی پرورش کون کرے گا عورت کو جنگ عظیم دوم نے باہر نکالا یورپ والوں کی تباہی ہو گئی تھی مرد اکثر ان کے مارے گئے تھے اصلے کی فیکٹرییاں چلانے کے لیے دیگر جو ضروریات ان کی فیکٹریاں چلانے کے لیے مرد جو ہے وہ کم پڑ گئے تھے لہٰذا انہوں نے عورتوں کو باہر نکالا ضرورت کے ساتھ باہر نکالا تھا بعد میں یہ فیشن بن گیا مسائل اتنے بڑھ گئے ان کے اور ان کے اخراجات اتنے بڑھ گئے کہ اب جب تک بیوی بھی نہ کمائے گھر کا معاملہ چلتا نہیں اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو فرمایا دیکھو یہ شیطان ہے یا آدم و انم و اللہ کا والا فلاح یوخر کو یہ کو پہ ذرا توجہ رکھیں فلا یخر جن کو ماں منل یہ تم دونوں کو جنت سے نکلوا نہ دے فتش کا. تو مشقت میں پڑ جائے گا یعنی فرمایا فتش کیا تم دونوں مشقت میں پڑ جاؤ گے نہیں پتش آدم کمانا تو نے انہوں نے تو ٹانگ پہ ٹانگ لا کے کھانا فتش کا ہوا کا نان نفقہ بھی آدم علیہ السلام تھے یہ شروع سے کام اسی طرح چلا رہا ہے. فتش کا میں پڑ جائے گا کما کے کھلانا پڑے گا ان نلا اللہ اللہ تجوی ولہ تارا یہاں تو بھوک لگتی ہے نہ پیاس لگتی ہے نہ تو ننگا ہوتا ہے نہ کپڑوں کی ضرورت ہے وہاں تو تمہیں گرمیوں میں گرمیوں کے کپڑے لے کے دینے پڑیں گے جناب ویلی وہ ویل اور دور دور دور سردیوں میں تمہیں سردیوں کے کپڑے لے کے جانے پڑیں گے یہاں پہ تمہیں یہ سہولت ہے کہ یہ کپڑوں والا معاملہ بھی نہیں ہے بھوک بھی کوئی نہیں ہے وہ ان کا ولا تز ہ اور نہ یہاں تجھے پیاس لگتی ہے نہ یہاں پہ کوئی اندھیرا ہوتا ہے نہ یہاں پہ کوئی تو جو ہے وہ دھوپ لگتی ہے تمہیں کہ اس کے لیے چائے کی ضرورت پڑے ساری تیری مشکلیں ہمارے سارے جنت سے نکل گئے تو یہ کپڑوں کا بندوبست بھی آپ کو کرنا ہے. ہوا کو نہیں کرنا فتش کا یہ ہے ارجال و ہم ان ہم اللہ اس موضوع کو اگلے جو میں جاری رکھیں گے جی یہ میں نے کہہ دیا ہے یہ حضرات سن رہے کہ ٹی وی پر میلاد اور نعت اور عورتوں کی تلاوت گرد ہے ایک چیز ناجائز ہے ٹی وی والے جو بھی کرتے ہیں وہ ضروری نہیں کہ جائز ہو ٹی وی جن لوگوں کے ہاتھوں میں ہے وہ بادشارہ لوگ نہیں ہیں انہیں شریعت سے کوئی عمل دخل نہیں ہے ان کا لہذا یہ ایک حض ہے فلیور ہے مولویوں کو اٹریکٹ کرنے کے لیے کہ وہ بھی اس کو دیکھیں اس ناز چلو جی نعت لگی ہوئی ہے تو بات تو غالب والی آگے نے تو, تو نعت پڑھ رہی ہے تجھے کس تمنا سے ہم دیکھتے ہیں تو آپ نے تو دوسرا پیج کھولا کمپیوٹر میں ہے آپ دوسرا پیج بھی کھول سکتے ہیں ساتھ ڈیسک ٹاپ پہ جو ہے وہ سکور بھی آ رہا ہوتا ہے آپ اخبار بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں تو آپ آپ کی آنکھیں وہ دیکھ رہی ہیں ناد شریف اور دوسری طرف دوسرا پیج بھی کھلا ہوا ہے ایک چیز ناجائز ہے جب کہہ دیا گیا کہ عورت مسجد میں بھی امام بھولے تو سبحان اللہ بھی نہ کہے تو, نہ تو کہاں سے گنجائش نکلتی ہے ملینز ٹریلینز لوگ دیکھیں یہ کوئی دینداری نہیں آپ کے کھانے کا اگلے جو میں ان جواب دوں